بات چیت کا عرض کیا تھا کہ کریں انشاءاللہ شاء کوئی تھوڑی سی گفتگو مختصر سی شکر پر کریں گے انشاءاللہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں نے شکر کیا شکر کرنا چاہیے اردو کے اندر بھی اس کا معنی عربی سے ملتا جلتا ہے عربی میں ذرا وسیع مفہوم ہے عربی میں شکر جو ہے وہ جو ہم اردو میں جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے معنی کے اندر ایک وسعت ہے تین بنیادی چیزیں جو شکر میں ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں اس محسن کے لیے محبت اور قدردانی کے جذبات انسان یہ سمجھے کہ میرے اوپر اس کا انعام ہے یا اس کا احسان ہے ایک تو یہ چیز دل کے اندر اس کے ہو پہلے نمبر پہ دوسرا یہ ہے کہ زبان سے اس کا اظہار ہو کہ انسان زبان سے کہے کہ میرے اوپر اس کا انعام ہے یا احسان ہے تو جو شکر گزاری کا جو کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار بھی ہو تیسرا یہ ہے کہ اپنے عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے یہ ثبوت دے کہ واقعی میں میرے دل میں بھی اس کا جذبہ ہے اور زبان سے ہی میں اس کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کریں اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی تو اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل کرنا یہ خود شکر کے اندر داخل ہے اس لحاظ سے جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ جل شاہ کی ساری کی ساری شکر میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے اسی نے جا بجا شکر کا حکم جو ہے وہ تقریباً ایمان کے ساتھ ساتھ کی رفظ استعمال ہوتا ہے دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ما يفعل اللہ ان شکر تم و اللہ جل شاہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم واہ مندم اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لے ایمان سے بھی پہلے شکر کا تذکرہ ہے کہ اگر تمہارے اندر شکر گزاری ہو اور تم ایمان والے ہو یا ایمان لے تو اللہ جل شاہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہے یہ کیوں دے اللہ جلیہ شاہر تمہیں عذاب اب اس تناظر کے اندر جو میں نے ابھی تک بات کی یہ سمجھ لیجئے کہ شکر کے پانچ اجزاء ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں جو شامل ہوں تو شکر کامل ہوگا کا. نمبر ایک ہے کہ دل میں یعنی دل کا شکر دل میں جذبات کا ہونا نمبر دو ہے زبان سے زبان کا شکر اور نمبر تین ہے اعضا یعنی کہ عمل کے ذریعے سے شکر اور نمبر چار ہے بندوں کا شکر انسانوں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم مل یشکر اللہ وسلم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا اور پانچواں ہے اپنے عجز کا اعتراف یعنی انسان یہ سمجھے کہ اگر مجھے کوئی شکر کی توفیق ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یعنی اپنی اس شکر کے ساتھ ایک خاص قسم کے توازو کا ہونا یہ نہ سمجھنا کہ میں تو بہت شکر ادا کر رہا ہوں بلکہ یہ سمجھے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اور اس نعمت پر پھر شکر کی توفیق بھی دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اب دل کا شکر کیا ہے پہلی چیز وہ یہ کہ انسان دل سے یہ سمجھے کہ میرے اوپر جتنا میرے حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں جو نعمتیں ہیں یہ بغیر کسی استحقاق کے مجھے مل رہی استحقاق کہتے کہ حق کے حق ہونے کے بغیر میں اس کا کسی بھی اعتبار سے مستحق نہیں ہوں اسی رولما نے لکھا ہے کہ ان معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو جب بندہ دیکھتا تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں ایک ایفیز آتی ہے کہ ہاں واقعی میں تو بالکل ہی کسی بھی اعتبار سے اس کا حل نہیں ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں بغیر مجھے کسی استحقاق کے مجھے اللہ ہو یہ دے رہے ہیں جب یہ انسان سوچتا ہے علمان اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے جو ایک عمل بتایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ روزانہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا باقاعدہ مراقبہ کرنا ہے سر مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان مجھ پر اللّہ تعالیٰ کا یہ احسان جب انسان اس کا مراقبہ کرتا ہے اس کو سوچتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے دوسری چیز یہ زبان سے شکر الحمد للہ کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اور جزاک اللہ یہ ساری چیزیں زبان سے شکر گزاری ہوتی ہے تو دل کے ساتھ زبان سے بھی اس چیز ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں میرے دل کے اندر فلانی چیز بہت زیادہ ہے اور اس کا اظہار میں نہیں کرتا تو ظاہراً انسان جو ہے اللہ جو شریعت کے ظاہری احکامات ہیں وہ تو ظاہری چیزوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اللہ جلیہ شعروں دل کی کیفیات سے باخبر ہوتے ہیں لیکن خود زبان کا شکر یہ ایک مستقل چیز ہے شکر کا ایک مستقل حصہ ہے اور ایک جز ہے تیسرا ہے اعضا اور عمل کا شکر یہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ طویل اور تھوڑی سی پیچیدہ سی بات زبان اور عمل کے شکر کا مطلب یعنی اور عمل کے شکر کا مطلب میں کچھ چیزیں داخل ہیں ایک یہ کہ انسان کے کسی بھی عمل سے یہ جس نعمت کے بارے میں وہ شکر گزار ہے اس نعمت کے حوالے سے نا شکری نہ ثابت ہوتی ہو مثلا ہم اللہ جلشان ہوں کی ہم پر جو کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں کھانا دیا ہے فرض کیجئے تو ہم اس پر شکر کرتے ہیں زبان سے دل میں بھی بڑے شکر گزار ہیں لیکن پر اسی کھانے کو ہم ضائع کرتے اسی کو جو ہے وہ ایک اس کی بڑی مقدار ہمارے ہاں کوڑے کرکٹ کے اندر ڈالی جاتی ہے تو اب یہ دل الحو کہتا ہے میں دل سے بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہوں زبان سے بھی شکر شکر کہتے ہیں اور کھانے کی بڑی مقدار پتیلے دیکھچے بھر کے وہ روزانہ ضائع بھی ہی ہوتے ہیں تو یہ عمل کا شکر اس میں شامل نظر نہیں آ رہا شکر نظر نہیں آ رہا عمل شکر کا تعلق یہ کہ ایک, ایک چاول کا ایک دانا بھی اور روٹی کا ایک لقمہ بھی ضائع نہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طور پر ایک تو یہ عمل سے شکر, شکر ہے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں کندھا نہیں بنایا اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے زبان دی ہے گنگا نہیں بنایا یہ بالکل یہ ساری چیزیں اس پہ بے شک نہیں ہیں لیکن اگر اسی نعمتوں کو کوئی گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو یہ شکر گزاری ہی نہیں طرف زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں ان اعضاء کے دینے پر اور عمل کیا ہے کہ انہیں اضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے اس کے اوپر وہ شکر گزار ہے اللہ چل شعروں کا لیکن پھر اسی پیسے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے تو یہ عمل کا شکر نہیں ہوگا تو اعضاء اور عمل کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب دل میں بھی کیفیت ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار ہو تو اب انسان کا عمل بھی یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ شکر گزار لوگوں میں سے ہے چوتھا ہے لوگوں کا شکر ادا کرنا لوگوں کے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جس واسطے سے اس کو نعمت ملی ہے انسان کو نعمت ظاہر بات ہے آسمان سے ہی براہ راست گرتی تو نہیں ہے زمین کے اوپر اس میں انسانوں کے واسطے استعمال ہوتے ہیں تو جس واسطے سے انسان کو نعمت ملی ہو اس واسطے کی کی قدردانی کرنا اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نعمتوں کو واسطوں کی جانب منسوب نہیں کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلانے نے دی ہے وہ دی تو اللہ جلشالونی ہوتی ہے لیکن اللہ کے دینے کے لیے ایک بندہ بطور واسطہ استعمال ہوا ہے اس واسطے کی بھی قدر کرنا اور اس واسطے کا بھی جو ہے وہ شکر کرنا یہ اس میں داخل ہے اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دوں جو شکر سے متعلق قرآن پاک کے اندر ہیں مصل اللہ صلہ شعن نے سورہ زمر میں فرمایا کہ بر اللہ حفاظ وکم من شاکرین کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ شاکرین میں سے ہو جاؤ اسی طرح حضرت داود علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اولاد کو کہ اعملوا امل او اعلی کہ اے داود کے اولاد شکریہ میں اے املا ادر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ میں نیک عمل کیا کرو نیک عمل کر کے شکریہ ادا کرنا اللہ جشعروں کی نعمتوں کا اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے اپنی ایک دعا اللہ تعالیٰ سے فرمائی اور اس دعا کے اندر شکر کے الفاظ یوں آتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمت الہی ہے کہ اے اللہ مجھے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں احسان کا شکریہ ادا کروں وہ اللہ اور جو نے میرے ماں باپ پر جو نے انعامات کیے ہیں و ان عامل صن تردہ اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند آ جائے دیکھیں شکر کے ساتھ نیک کاموں کو جوڑا ہے سلمان علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق دے ان نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر یا میرے والدین کے اوپر جو کی ہیں اور پھر مجھے نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائیں یعنی یہ گویا کہ شکر کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق مانگی ہے شیطان کے ساتھ شیطان نے اللہ جلّہ شعروں کو جو بات کہی ہے جو چیلنج دیا ہے اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ کے ل... آپ کو اپنے لوگوں میں سے مسلمان کم ملیں گے یا مومن کم ملیں گے اس نے یہ کہا کہ جب میں آپ آپ کے بندوں کو میں نے گمراہ کرنا طے کر لیا ہے تو اور میں ان کو ہر طرف سے ان کے اوپر آؤں گا تو آپ کو اپنے بندوں میں شکر گزار لوگ نہیں ملیں گے میری محنت کے نتیجے پر. قرآن کی آیت ہے کہ قل شیطان نے کہا فبیمہ اغوی کہ جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اللہ تو نے جب مجھے گمراہ کر دیا تو اقدن سرا تقل مستقیم تو اب میں تیرے بندوں کے ہر سیدھے رستے میں ضرور بیٹھوں گا جو سیدھا رستہ ہوگا ان کا اس سے مجھ سے ان کی ضرور ملاقات ہوگی یعنی اس سے ان کو ضرور روکوں گا ان کو چلنے نہیں دوں گا اس کے اوپر فملا آتی نہ بئی آئی دین پھر ان کے ان کو سامنے سے بھی میں آؤں گا وہ امن خلف اہم پیچھے سے بھی آؤں گا وہ انئمان اہم دائیں طرف سے بھی آؤں گا وہ ان شماعل بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور جب میں یہ ساری محنت کر لوں گا تو اس کے نتیجے میں انسانوں پر اس کا اثر کیا مرتب ہوگا ولا تجد و اکثر احماکرین اور یا اللہ تو اپنے اکثر کو اپنا شکر گزار پائے گا یہ کا اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کے اوپر میری محنت کا یہ نتیجہ نظر آئے گا کہ لوگوں کے اندر سے شکر گزاری کے جذبات جو ہیں اس کو میں نکالنے کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا تو اس کے بعد یہ بات ہو گئی چار چیزیں بندوں کا شکر پانچویں چیز میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ شکر میں اپنے عجز کا اعتراف ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی قولی قلبی عملی لسانی شکر ادا کروں یہ سب مجھے توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہی یہ سارے کے سارے کام ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں شکر کی ضد قرآن میں جو لفظ اس کے لیے آتا ہے وہ کفر ہے کفر نہ ماننے کو بھی کہتے ہیں ہزار انسان نعمتوں کو نہیں مان رہا اور کفر جو ہے وہ ہم اردو کے اندر اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں کفران نعمت کہ نعمت کا شکر ادا نہ کرنا جہاں ہے نا لین شکر جو آیت میں نے پڑھی ولین شکر تم لازید اس کے فوراً بات کیا ہے ولا کفر تم لین شکر تم اور اگر تم ناشکری شکری کرو گے ان ناذابی لدید تو اس کے لفظ کفر کا لفظ استعمال اور ناشکری ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو واقعی کفر تک پہنچا دیتی ہے آپ سوچیں ایک آدمی کو اعتراف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس بات کا اس کو اعتراف ہی نہیں ہے اور نہ اس کے دل کے اندر اس کے اوپر کوئی شکر گزاری کا احساس ہے کہ اللہ جلیہ شاہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں اور اس پر میرے اوپر شکر بنتا یا نہیں بنتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی بھی نعمت کا معترف نہیں ہے نہ ایمان کی نعمت پر اگر وہ مسلمان ہے اس پر اس کو شکر گزاری کی ایفیت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں پر شکر گزاری کی ایفیت نہ ہو تو کیا ہوگا ظاہر بات ہے کہ آہستہ آہستہ کہ یہ نہ شکری کی کیفیت انسان کو کفر تک لے جائے گی اسی لیے اس کو کہا گیا اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے شکر کی دو تین چیزیں یاد رہیں ایک یہ کہ شکر گزار آدمی کو دنیا میں اللہ جل جم شکر کی برکت سے مطمئن رکھتے ہیں اطمینان کی نعمت اس کو ملتی ہے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ شکر گزار آدمی اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوگا مطمئن زندگی بسر کر رہا ہوگا اور جس کے اندر شکر نہیں ہوگا تو وہ اس کے اوپر خاص قسم کی اضطراب بے چینی اور ناشکری کی وجہ سے اس کے اس اپنی ان نعمتوں کا جس کا وہ شکر ادا نہیں کر رہا تھا وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر رہا اپنی ناشکری کے مزاج کی وجہ سے دوسری چیز یہ کہ شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوال نعمت زوال نعمت کا مطلب نعمت کا زائل ہو جانا نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں چھینتے بھی اور قرآن میں پچھلی قوموں کے حالات میں یہ بات بہت لکھی گئی ہے کہ ہم نے ان کو یہ نعمت دی ہم نے ان کو یہ نعمت دی ہم نے ان کو یہ نعمت دی جب انہوں نے شکر نہیں کیا تو ہم نے لے لی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو گویا مفہوم یہ ہے گویا تم ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر ان کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو کہ نعمتیں مجھ سے جائیں نا بالکل یہ میرے پاس ہوں تو ان کے پاؤں میں شکر کی زنجیر ڈالو یعنی اگر تم شکر ادا کرتے ہو اس نعمت کا تو وہ نعمت تم سے اللہ جلّلہ شعان زائل نہیں کریں گے نہ صرف یہ کہ زائل نہیں کریں گے بلکہ اللہ جلّہ شانو اس میں اضافہ فرمائیں گے یومن ف یومن اس نے جس آپ نے جس چیز کو پڑھانا ہے مثلا اگر آپ کو جب نماز با جماعت کی توفیق ہے اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو صفح اول کی توفیق مل جائے گی اگر آپ کو صف اول کی توفیق ہے اور اس پر آپ اللہ جلّہ شعر کا شکر ادا کریں تو آپ کی نماز کے خشو میں اللہ جلیہ شعنوں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے اور نماز کا خشو ایسی چیز ہے جسے کوئی انتہا نہیں ہے یعنی اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کی نمازوں کو تولا جائے ہمارے پاس وہ جو آخرت کا پیمانہ اگر دنیا میں آ جائے وہ جو جو یہ جس کو پنجابی کے اندر ترکڑی کہتے ہیں اگر وہ دنیا کے اندر ہمیں دے دی جائے کہ جس پر آخرت میں اعمال تولے جائیں گے تو ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے ایک ہی ہال میں ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے ہر فرد کی نماز کا وزن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کوئی دو نمازیں ایک جیسی نہیں ہوں گی فرق کس چیز کا اب دیکھیں امام بھی ایک ہے حرکات و سگنات تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک انہوں نے اکٹھے پرفارم کیا ہے اور جماعت کی نماز کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقتدی کے کرنے کا کام ویسے ہی کم ہوتا ہے زیادہ تر کام امام نے کرنا ہوتا ہے تو پھر اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے یہ فرق خشو کا آتا ہے اور خوشو کے اتنے درجات ہیں اور اتنی اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے جتنا بھی زیادہ ہوتا چلا جائے اس سے بھی اوپر کے درجات اس کے موجود ہوتے ہیں تو اگر کوئی بندہ نماز میں کی عبادت میں بھی شکر گزاری کرے گا اگر اس کو توفیق ہے نماز کی دیکھیں نماز کی توفیق کو چھوٹی چیز نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کی اور صفے اول کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ اگر کسی کو استقامت اور دوام حاصل ہے یہ کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی اگر اس پر اس کو دوا ماسکے یہ پانچ وقت اللہ جل شاہ کے منادی کی آواز پر لب کہنا کیونکہ ظاہر بات ہے جو بندہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے وہ مؤذم کی اذان کے بعد وہ نمازی کی تیاری میں مشغول ہو جائے گا وقت تھوڑا ہوتا ہے اسے وضو کرنا ہوگا مسجد جانا ہوگا اگر وہ ان دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہے صف اول کا اور تقبیر تحریمہ کا تقبیر اولیٰ کا تو ظاہر بات ہے کہ ایسا بندہ جیسے ہی اس کے کان میں اذان پڑھے گی تو اس کی پہلی اذان پڑھتے ہی اس کی جو ساری فکر ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ پوری طور پر نماز کی جانب متوجہ ہو جائے گی اور یہ نماز کے اہتمام میں یہی چیز داخل ہے اس بات پر یہاں ہم نے بات کی بھی ہے اور آپ نے بات بہت سنی بھی ہوگی کہ علماء نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے ادا کرنا تو کسی عمل کو کر لینا ہوتا ہے قائم کرنا اس عمل کے اہتمام اور اس کے ماحول کو کہتے ہیں کہ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندے نے بس کہیں پر بھی پڑھ لی دیکھیں ایک نماز کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا مثلا ہم لوگ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اب میں سے کسی بندے نے اس کونے میں پڑھ لی کسی نے اس کونے میں پڑھ لی کسی نے جا کے اس کمرے میں پڑھ لی کسی نے ادھر پڑھ لی کسی نے پہلے پڑھ لی کسی نے بعد میں پڑھ لی کسی نے اول وقت میں پڑھی کسی نے آخر وقت کے اندر پڑھی کسی نے درمیان میں پڑھی کسی نے جلدی جلدی پڑھ لی کسی نے آہستہ آہستہ پڑھی تو نمازیں تو ادا تو اس طرح بھی ہو جاتی ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز ادا نہیں ہوئی نماز ادا لیکن نماز قائم نہیں نماز کا قیام یہ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا اہتمام نظر آئے اور اس کے بعد ہمارے ہاں جماعت نظر آئے اور پھر اس کے بعد اس جماعت کے لیے بھی پہلے جانے کا اور شروع سے اس میں شریک ہونے کا اس کا ایک اہتمام نظر آئے اور پھر اس وقت کے اندر سب لوگ اسی جانب متوجہ نظر آئے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں اہل ایمان کو حکومت دوں گا یا اہل ایمان کو جب میں حکومت دیتا ہوں تو ان کی حکومت کا اثر کیا نظر آتا ہے سوسائٹی پہ اللہ دینا امکنہ ہم جن کو میں زمین پر تمکین یعنی حکومت دیتا ہوں اقام السلح وہ نمازیں قائم کرتے ہیں نماز تو بندہ ویسے ہی پڑھ رہا ہو اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے حکومت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کا اہتمام اور اس کی فضا اور اس کا ماحول کہ پھر اس وقت کے اندر لوگ ایک بڑی پیچھے بات آ گئی ہے تو آپ سے لوگ ایک بڑی کچی اور کمزور بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نماز پڑھوا نہیں سکتی اگر پڑھائیں گی تو لوگ بغیر وضو کے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں بات وضو کے ساتھ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی نہیں ہے بات نماز کی اہمیت کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی لیکن اس کا اس بغیر اس کے دل کے نہ چاہنے کے باوجود اور عمل سے بظاہر انکاری بغیر وضو کے نماز تو کفر ہے سجدہ کرنا بغیر وضو کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل کا منکر ہے انکاری ہے اس پر وہ آمادہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس وقت کے اندر اس عمل سے دور رہ کر عمل کی اہمیت پر چوٹ ڈالے چوٹ لگائے کسی کا نماز کے وقت مسجد نہ جانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے ایک اسلامی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میرے نزدیک اس کوئی اہمیت نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلم بھی ہے تو وہ نماز پہ بے شک نہ جائے لیکن نماز کے وقت کے اندر وہ کوئی اجتماعی کام نہیں کر سکتا مثلا دکان نہیں کھول سکتا دکان کے کھولے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ, اجاز... وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیکی خریداری زیادہ اہم ہے سودا بیچنا زیادہ اہم ہے نہیں نماز جب آزان ہو جائے تو نماز سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں اس بات کو ماحول اور فضا کے اندر یہ بات نظر آئے یہ نماز کا قیام ہے تو اس نماز اسی طرح رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق اگر دی بھی ہے اللہ کے شکر و فضل اس پر شکر ہو اس شکر کا کیا فائدہ ہوگا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی تیس روزے تو میں سارے ہی رکھ لیتا ہوں تو شکر کروں گا تو لزید کیا ہوگا روزے تو زیادہ نہیں ہوں گے وہ تو تیس کے تیس ہیں انتیس کے انتیس ہی ہیں تو میں تو اس کے بعد کیا روزے کے کیا جو میں نے عرض کیا کہ ایک چیزوں کی تعداد ہے یعنی اس کی کوانٹیٹی ہے ایک اس کی کوالٹی ہے ایک اس کا وزن ہے اللہ روزے کے وزن میں اضافہ فرما دیں گے اور اس کے مقاصد اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے جن جس مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے وہ مقصد تو وہ اس کو حاصل ہوگا اگر وہ روزے کا شکر ادا کرے گا تو شکر مزید نعمتوں کے دروازے کو کھولتا ہے اس کے نتیجے کے اندر انسان کو مزید نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں اچھا جی اس کے بعد اگلی بات یہ کہ یہ میں نے اس پر بات کر لی کہ کفر اور اس کا کیا وہ ہوگا شوگر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آخر کے اندر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے یہ دو دو چیزیں کر لیتے ہیں ایک ایک اگر ہمارے طبیعت کے اندر شکر نہیں ہے ناشکری ہے فرض کیجیے جو ہے ہمیں اس اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے تو اس ناشکری کا علاج کیا ہے کیسے ہمارے اندر سے ناشکری ختم ہو تو اس کے بارے میں دو تین باتیں سن لیں پہلی بات یہ ہے کہ شکر کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان نعمتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھ لے اگر کوئی بندہ نعمت کو اللہ کی بجائے واسطے سے سمجھ رہا ہوتا ہے واسطے کی طرف سے تو اس کو شکر گزاری نہیں پیدا ہوگی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں نعمت کو اللہ کی طرف سمجھنے سے شکر پیدا ہوتا ہے اور نعمت کو بندوں کی طرف سے سمجھنے میں خوشامت پیدا ہوتی ہے یہ دنیا میں لوگ خوشامت کیوں کرتے ہیں کبھی سوچا خوشامت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس چیز کو اس کی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کی زندگی اپنے باسیز کے گرد یسر یسر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اور پھر بھی وہ ان کو راضی نہیں کر پاتے ایک دفعہ میرے پاس ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک موسم بہت اچھا ہو گیا جس طرح کے بھی کبھار موسم اچھا ہوتا ہم بیٹھے تھے بڑے میرے بچپن کے دوست تو جیسے ہی موسم اچھا ہوا بارش بن گئی اور تھوڑی تھوڑی برسنے لگی تو میں نے چائے کہا گھر میں وہ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ میں جاتا ہوں میں نے کہا کیوں ابھی تو بیٹھنے کا وقت آیا موسم اچھا ہو گیا چائے پے کہتے ہیں نہیں میں جا رہا ہوں اور مچھلی لے کر اپنے باس کے گھر پہنچاتا ہوں یہ وقت مچھلی کا کھانے کا وقت تو میں نے کہا کہ میں سمجھے کہ بللہ فلّہ اخلاص کے ساتھ حرش تو نہیں تو میں نے کہا یار بڑے مخلص ہو تم اپنے بڑوں کے کہتے نہیں الو کا پٹھا ایسے مانتا نہیں ہے کہتے میں نے کہا اب یہ کیفی اس کے دل کی کیا کیفیت ہے اور عمل کیا ہے تو کیا بھی اس کو دل کے اندر لانت ملامت بھیج رہا اس کے اوپر سلواتیں سنا رہا ہے لیکن اس موسم میں اپنی چائے چھوڑ کر اس کے لیے مچھلی خرید کر اس کے گھر پہنچانے کے لیے جا رہا ہے تو مجھے بڑی عبرت ہوئی اس واقعے سے میں نے کہا دیکھیں انسان باز اوقات اب اس کے ذہن میں کیا ہے کہ مطلب یہ کہ مجھے نقصان اور نفع اس بندے سے پہنچے گا مجھے ناراض ہو گیا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد ایک دعا مسنون ہے مستحب ہے کیا اللہ علامہ عالما آتا ہی تھا یا اللہ جب تو کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ولا موت اور یا اللہ جو چیز تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا اولا ین فردر جد دی من جد اور تیرے علاوہ کوئی بندہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد کا ہے پڑھا کرو نماز تاکہ دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بدتمیز ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان انتہائی لوگوں کے ساتھ بدسلوک ہو جاتا ہے وہ انتہائی متوازے ہوتا ہے انتہائی خلیق ہوتا ہے انتہائی خدمت کرنے والا ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے میں اس کو بالکل برا نہیں کہتا اگر کوئی بندہ اپنے باس کی خدمت کرتا یا اپنے سے بڑے کی کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ وہ ایک حسن سلوک کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت ہے اچھی بات ہے لیکن ہو کس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس خیال سے نہیں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان دل کے اندر اس کے اوپر نفرت اور اس کو جو ہے نا سلواتے ہوں اور اوپر سے جو ہے نا بظاہر وہ ہو تو ویسے یہ لفظ میں نے کہہ دیا سلواتیں ہیں یہ اچھا ٹھیک نہیں ہے اصل یہ جو اردو کے اندر چند محاورے آئے جس میں یہ سلاد سے بظاہر نکلا وہ لفظ محسوس ہوتا اور یہ اردو محاوروں میں آ گیا کہ یہ برا برا کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ ناشکری سے بچنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نعمتوں کو کس کی جانب سے سمجھا جائے خالص اللہ کی واسطوں کی قدردانی کرنی ہے مل کیونکہ حدیث شریف ہے مل لم یشقرالنا اسلم جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ نہیں لیکن واسطے کو واسطہ سمجھ کر واسطے کو اصل نہیں سمجھنا اور واسطے کو اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں دینا ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے دوسری چیز یہ میں علاج بتا رہا ہوں ناشکری کا دوسری چیز اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا آ, ہم سوچتے چلے جائیں گے نا تو ہر ہر چیز پہ شکر یہ موسم اچھا ہو گیا نا آپ کے شہر کا کتنے شہر ایسے ہوں گے جہاں آ, ابھی بھی آگ برس رہی ہوگی ایسے ہیں نا اسی ملک کے اندر اس پر آپ کے دل میں شکر کی کیا فیل کرتے اللہ تو نے میں ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں موسم اچھا ہو جاتا ہے اگر دو دن گرمی ہوتی ہے تو پھر بارش ہو جاتی ہے کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر بارش کا نام و نشان نہیں ہے مہینوں مہینوں آپ کو پتا ہے اس ملک میں ایسے جگہیں بھی ہیں جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی سالوں ان تھر کے ریگستان میں آپ پتہ کریں آخری بارش کب ہوئی ہے کتنے سال پہلے ہوئی ہے تو اس پر شکر نہیں بنتا کیا تو صرف انجوائے نہیں ہوتا جسے ہم لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں شوگر بھی ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے انسان جس چیز کو انجوائے کر رہا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرے شکر کے فضا تیز دو باتیں ہو گئی کہ دوسری بات یہ کہ اپنے ظاہر و باطن میں اور ارد اپنے اوپر بندہ غور کرے نہیں یہ جو انسان معذور نہیں ہے کتنی بڑ... کتنی بڑی شکر کی بات ہے آنکھیں سالے میں کان سالے میں آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کریہ المنظر ہوتے ہیں اور عجیب قسم کی خلقت کے اوپر اثر تخلیق پر جس طرح اثر بڑھ جاتا ہے بعضوں کا انسان کا صحیح سالم ہونا متناسب اور متوازن ہونا ٹھیک ہونا شکل صورت کا صحیح ہونا یہ سب کی سب چیزیں اعضاء کا صحیح ہونا ہاتھ پاؤں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جتنا سوچے اور ہمیشہ اس کی دوسری جانب سوچا کرے کہ جو جو, جو, جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے آخر تیسری چیز یہ کہ شکر کے فضائل اور ناشکری کی وعیدوں کو پڑھنا چاہیے سننا چاہیے پر جس طرح بھی ہم اس مجلس پہ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس بھی شکر میں ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے اور یہ آیت جوم <تصفيق> جو الین شکر تملازیدم العین کفر تبن عذابی رشدید اس آیت کو بہت سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے چوتھی بات یہ کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو ہر وقت دیکھتے رہیں اگر صحت کا حالت ہے تو تصور کریں مراقبہ کریں بیٹھ کر اس وقت ہسپتال کے وارڈوں میں پڑے ہوئے مریض آپریشن تھیٹر کے اندر جاتے ہوئے مریض آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہوئے مریض سڑکوں کے اوپر زخمی تڑپتے ہوئے اور اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر لا علاج پڑے ہوئے آج آج بھی کتنے مریض ایسے ہوں گے آج کے دن میں کہ جن کو آج ڈاکٹرز یہ لکھ کر دیں گے کہ آپ کا علاج آپ ناقابل علاج ہے آپ کا کینسر پھیل چکا ہے وہ چوتھی سٹیج پر جا چکا ہے آج کے دن پہ شوکت خانہ میں بھی اور کتنے کینسر ہسپتالوں میں بھی کہاں کہاں آج ڈاکٹروں کے نسخوں سے یہ کے ہاتھوں سے یہ نسخوں پر عبارتیں لکھی جائیں گی کہ آپ کا کینسر چوتھے مرلے میں داخل ہوگی تیسرے مرلے میں داخل ہوگی اور اب گویا کہ ان کو کہہ دیا کہ آپ گینے چاہیے تو کتنے لوگ ایسے ہوں ہمیں اللہ جل شاہ نو نے ٹھیک ٹھاک صحیح سالم بٹھایا ہوا چھوٹی نعمت بلیہ اللہ تعالیٰ الایاز بلّا آج کتنے لوگ ہماری سڑکوں پر آج کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے کل کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے کل کے دن میں کتنے لوگ ہوں گے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوں گے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہوں گے کتنوں کی ریڑھ کی ہڈی میں زرپ لگی ہوگی کتنوں کو کہاں اور وہ اب باقی ساری زندگی جو ہے وہ چرپائیوں پر گزاریں گے اللہ جل شاہ رُن نے ہمیں عافیت کے اندر رکھا شکر بنتا, بنتا? شکر اگر آپ ان کا سوچیں گے تو انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے ساری عمر یہی کرتا رہوں ایک شکر اور ایک استغفار یعنی انسان اپنے گناہوں کو سوچے اپنی معصیتوں کو سوچے اپنی نالائقیوں کو سوچے اور تو اس کا دل یہ چاہے گا کہ بس باقی عمر میں صرف استغفار کرتا رہوں اور اگر نعمتوں کو سوچے تو دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھ کے شکر کرتا اور کچھ بھی نہ کروں صبح سے لے کے شام تک میں شکر کرتا رہوں تو چوتھی چیز یہ ہے کمتر لوگوں کو دیکھیں مبتلا بھی ہی لوگوں کو دیکھیں جو لوگ مختلف ازمائشوں میں مبتلا ہیں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو مختلف کچہریوں میں مقدموں کے لیے پیشیاں بھگتیں گے ابھی آٹھ بجیں گے پورے پاکستان کی کچہریاں کھل جائیں گی اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بے گناہ بھی ہوں گے اس میں گناہ گار بھی ہوں گے اس میں اور اور جیلوں سے بھی لوگ لائے جائیں گے حوالاتوں سے بھی لوگ نکالے جائیں گے ججوں کے سامنے پیش ہوں گے آج سزائیں بھی ہوں گی کتنے لوگوں کے بارے میں قید ہوگی کتنے لوگوں کو پھانسیاں ہوں گی کتنے لوگوں کو عمر قید ہوگی کتنے لوگوں کو جرمانے ہوں گے تو یہ ساری مشکلات اور آزمائشیں ہیں یا نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی صبح ہوتے ہی جو فائلیں اپنی بغل میں دبا کر کے چہریوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور جب کچہریاں بند ہوتی ہیں تو باہر نکلتے ہیں اور اگلے دن پھر وہ اسی طرح جاتے ہیں اللہ چل شاہ نے اگر آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس پر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا چوتھی چیز یہ ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر یہ کل پچھ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کام کو متکلّف شروع کریں زبان سے بھی عادت بنائیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ اور اپنے دل کے اندر بھی یہ جذبات کو پیدا کرے آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی چھٹی بات یہ ہے کہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو مثلاً کانٹا چبھ گیا آپ کو اور وہ آپ نے آرام سے نکال لیا بجلی چلی گئی اور وہ واپس آ گئی یا جو بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی راحت مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی کے شکر کی عادت نیند آپ کو آ جائے لیکن اب آپ لوگ یہاں بیٹھ کر بھی نیند آ رہی ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بستروں پر بھی نیند نہیں آتی کروٹے بدلتے رہتے ہیں کروٹے بدلتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو دو دو گھنٹے کروٹے بدل کر زچ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نیند لانے کی کوشش کے اندر ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو شدید قسم کا غصہ اور شدید قسم کی ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں ان لوگوں کو اور وجہ کیا ہے ان کو نیند نہیں آتی گولیاں کھانے والوں کو آپ کبھی دیکھیں جس نے بیس پچیس سال پہلے نیند کی ایک گولی سے شروع کیا تھا آج وہ مٹھی بھر کے گولیاں کھاتا ہے تب جا کر تین چار گھنٹے کے لیے سوتا ہے اور گولی کی نیند کے اندر اور طبعی اور حقیقی نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے آپ وہ اس نیند بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی جو گولی کے ذریعے سے آتی ہے وہ ایسی ہی جھٹپٹا سا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو آپ کو سو کر ملتا ہے لیکن ہم بیٹھ کر بھی جو بندہ سو سکے پرسکون تو لیٹ کر وہ کتنی اچھی نیند کرتا ہوگا جس کو بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے نیند کی نعمت سے نوازا ہو تو اس کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر گزارے کی یادوں یہ چھ باتیں ہو گئیں اور تو اب خلاصہ کیا ہوا اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کے اظہار اور اس کے اعتراف کی چار صورتیں پہلی یہ ہے کہ دل میں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نوازش فرمائی ہے اور میں دل سے اس جو نعمت کرتا ہے اس کو منعم کہتے ہیں نعمت کرنے والے کیا کہتے ہیں منعم تو ہم کہتے ہیں منعمِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. دل سے میں یہ بات آ, مانتا ہوں کہ اللہ جل شاہ رحو کیا ہیں من حقیقی یہ تو ہو گیا دل کی کیفیت اپنی دوسری بات ہے کہ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین میں نے ایک بزرگ دیکھے تھے مدینہ نورہ میں رہتے ہیں ایک سول انجینئر تھے کوئی 1972 میں انہوں نے یوٹی ٹی پشاور سے انجینئرنگ کی تھی اور پھر 73 میں یعنی جوانی ہوگی ان کی جب انجینئر کی سال سال سال چوالیس ان سال سال سالوں سے وہ مدینہ شریف بیٹھے اور ظاہر بات ہے کہ اب 44 اور 24 کتنے ہو گئے؟ سکسٹی ایٹ تو عمر ان کی کوئی ستر سال کے لگ بھگ ہے اس ان کو میں نے یہ دیکھا جب ان کی ملاقات ہوئی کہ وہ ہر وقت مثلا بیٹھے ہوئے ہیں نا تو کھڑے ہو گئے اگر تو اپنے اس کھڑے ہو جانے پر الحمدللہ رب العالمین پورا پڑتے تھے کہ اللہ تعالی نے کھڑا کر دیا کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے نہیں ہو سکتے ویل چیئر پر لوگ ہیں یا نہیں کہ وہ ان کا کیا مسئلہ ہے وہ کیوں وہیل چیئر پر ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں کیوں بیٹھ نہیں سکتے مستقل لیٹے رہتے ہیں. بیٹھ نہیں سکتے تو اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا تو اس پر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا ٹانگوں پر اپنی کھڑا ہو سکتا ہے جو آدمی کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے تو ہو سکتے ہیں چل نہیں سکتے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کتنے ایسے ہیں جو بیساکھیوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے پولیو کے کتنے مریض ہوتے ہیں دیکھتا ہوگا اپنے گھٹنوں کے بل چلتے تو ان چیزوں پر شکر تو بنتا ہے ہم نے کبھی نہیں کیا ویسے آپ صحیح سے ہی بتائیں کبھی اپنے کھڑے ہونے پر بیٹھ کر کھڑے ہو جانے پر آپ نے شکر کیا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے کھڑا کر دیا بیٹا ہوا نہیں کیا کبھی اس سے کہ ہم ان چیزوں کو خیال ہی نہیں کرتے دوسری بات یہ کہ زبان سے اس کی عادت بنائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ایک روایت آتی ہے کہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ گزر رہے تھے ایک بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی ٹنڈا بھی تھا لگڑا بھی تھا مختلف بیماریوں کا مجموعہ تھا ایک کونے کے اندر پڑا ہوا تھا نہ چل پھر سکتا تھا نہ کچھ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ اے میرال اگر یہ شکر ادا کرے تو کس چیز کا کرے گا اندھا بھی ہے لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے ٹنڈا بھی ہے یعنی جتنی چیزیں ہو سکتی لیکن انسان میں ہر چیز اس کی خراب تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پانی پیتا ہے اور پھر اس کو عافیت سے نکال دیتا ہے اپنے جسم سے اس پر تو شکر بنتا یہی چیز اگر رک جائے تو ہم نے کبھی پانی پی لینے پر اور پھر اس پانی کا آفیت سے جسم سے لے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے محفوظ رکھے کبھی کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جس کا پیشاب بند ہو جائے یہ کتنی تکلیف بہترین چیز ہے یہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں جو لوگ ڈائلسس پر ہیں جن کے ہفتے میں جو جو کچھ پی لیتے ہیں اس کو جسم سے نکالنے کے لیے ان کو چار ہزار روپے دینے پڑتے ہیں ہر تین دن کے بعد پانچ ہزار روپئے بلکہ اب تو میں نے اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے دس ہزار روپے لگتے ہیں ایک ڈائلیسس پر دس ہزار اور ہفتے میں دو دفعہ ہوتا تو پانی پی کر ان کو مہینے کا وہ بل جسم سے پانی نکالنے کا اسی ہزار روپے دینا پڑتا یہ کسی کا بل ہے کہ پانی جسم سے نکل جائے تو جو لوگ اس چیز کو آفیت کے ساتھ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے ان کے اوپر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن وہ کرتے نہیں ہیں دیکھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کا حلم ہے کہ اللہ نعمتیں چھینتے نہیں چالیس چالیس سال سے انسان ان نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ بھی اللہ سے نہیں کہتا اس پر کہ اللہ تیرا شکر ایک دفعہ بھی نہیں کہتا بھی اللہ تعالیٰ چلے پھر بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کی فرم برداری میں استعمال کریں ان آزا کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کریں یہ آزاد کا شکر چوتھا یہ اور آخری بات یہ کہ جو مخلوق ان نعمتوں کا ظاہری طور پہ ذریعہ بنی ہو اس کا بھی شکر ادا کریں سمجھ رہے ہیں اس بات جو بھی مخلوق ان نعمتوں کا ظاہری طور پہ ذریعہ بن جائے اس کا بھی شکر ادا کریں اس کا بھی دل کے اندر اس کے لیے بھی اچھے جذبات ہو اس فرق کے ساتھ کہ وہ ذریعہ ہے اصل نہیں ہے اصل اللہ تعالیٰ ہے نعمتوں کو جب اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے سمجھا جائے اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ بسا اوقات شرک تک کا مرتکب ہو سکتا ہے لیکن نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اللہ کی عطا سمجھنا اللہ کا انعام سمجھنا اور جو بطور ذریعہ جو اس میں استعمال ہوا ہے اس کو اس کا اس کی قدر دانی کرنا اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارا شمار شکر گزار لوگوں میں ہوگا شاکرین میں ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر الحمد